چوبیس فار المومن کے یہ پہلے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر دس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے سورہ مومن ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں نو رکور پچاسی آیتیں ایک ہزار ایک سو ننانوے گلیمار اور چار ہزار نو سو ساٹھ حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کے کچھ فضائل ہیں جو احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں مسند بزاز میں حضرت ابحرۂ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا گیا ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع دن میں آیت القرسی اور سورہ مومن کے پہلے تین آیتیں یعنی ہام سے مسیر تک پڑھ لیا جائے جو شخص اس کو پڑھے گا وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا یہ روایت سنان ترمیزی میں بھی مرغی ہے ابو ابود اور ترمیبی میں حضرت مغل بن ابی صفا ربی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے میں نے فرمایا کہ مجھ سے ایک ایسے شخص نے روایت کی کہ جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ کسی جہاد کے موقع پہ رات میں حفاظت پہ معمور دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رات میں تم پر چھاپہ مارا جائے تو تم حامین لا یونسرون پڑھ لینا جس کا حاصل لفظ حامیم کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو اور بعض روایت میں حامین لا یونسرو بغیر آیا ہے جس کا حق یہ ہے کہ جب تم حامیم کہو گے تو دشمن کامیاب نہ ہوگا اسے معلوم ہوا کہ حامی دشمن سے حفاظت کا قلعہ ہے تفسیر ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد میں رباد نہایت رحم کرنے والا ہے یہ حروف مقدحات میں سے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب علم رکھنے والا ہے غافر زنگ جو گناہوں کا بخشنے والا وقابل التوبہ شعبے کو قبول کرنے والا شدید رقاب سخت عذاب دینے والا زد طول مکمل قدرت والا لا الہ الا اس کے سوا کوئی بندگی کا لائق نہیں اسی کے طرف سمسبوں نے لوٹ کے جانا ہے اللہ تبارک بتانا کے صفات اس آیات میں بیان کیجئے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو بےحد قدرت اور وہ اور کا مالک ہے اور جس کے احسانات اپنے بندوں کے اوپر انتہا اور بے شمار اللہ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی باتوں میں علین کفرو سوائے ان لوگوں کی جو منکل ہے فضائی عر کا تفلب سو کہیں تجھ کو دھوکے میں ممتنا نہ کر دے ان کا آزادی کے ساتھ چلتے پھرتے پر رہنا پر شہروں میں یعنی ایسے منکرین کا انجام تباہی اور ہلاکت ہے گو فی وہ شہروں میں چلتے پھرتے اور کافی پیتے نظر آتے ہیں آپ ان سے دو نہ کھائیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے امحال ہے استدراج ہے ڈیل ہے کہ چند روز چل پھر کر دنیا کے مزے اڑا لیں یا تجارتیں اور سازشیں کر لیں پھر ایک روز غفلت کے نشہ میں پوری طرح یہ محمور ہو کر پکڑے جائیں گے اگلے کا قوموں کا بھی یہی حال ہوا اللہ کا اشارہ ہے ضبط قبلہم جو چکے ہیں ان سے پہلے قومنوح قومنو و الحزاب اور دیگر بعدہم ان کے بعد وحمد امت اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ لے خزو ہو تاکہ ان کو پکڑ لیں وہ اور ان کے ساتھ باعث کریں بلبا کے جھوٹی طریقے سے لذو بھی الحقہ تاکہ اپنے اس باس مباحثے کے ذریعے یا اپنے اس مخالفت کے ذریعے حق کو ہٹا دیں بس میں نے ان کو پکڑا فتح فقان سو کیسے رہا میرا سزا دینا یعنی ہر ایک امت کے شریروں نے اپنے پیغمبروں کو پکڑ کر قتل کے یا ستانے کا ارادہ کیا اور چاہ کہ جھوٹ موٹ سے یہ پیغمبروں کے پاؤں کو اکھیڑ دیں اور ان کو شرکت سے ہم کنار کر دیں اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ ایسے عزائم اور رویہ رکھنے والوں کا انجام دیکھ لو حیمت و رب کا الینا کفرو اور اسی طرح ثابت ہو چکی ہے بات میرے طرف سے ان لوگوں کے بارے ان جو منکر ہے انہم اصحاب ہے کہ وہ بھی آگ والے ہیں اللہ وہ کہ جنہوں نے اٹھایا رکھا ہے عرش کو ومن اور جو اس کے ارد گرد وہ باقی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیوں کا وہی اور وہ اس پر یقین رکھتے ہیں وہین اور وہ بنا برشانی کے دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اس آیات میں ایمان والوں کا عظمت شان بیان کیا گیا آیات کے گزشتہ حصے میں کفار کے انجام اور ان کے زب و بیان کی گئی تو اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل ایمان کے عظمت شان کو بیان کیا کہ ایمان والوں کو کیا معلوم کہ اپنا ان کا کتنا بڑا مرتبہ موقع وہ فرشتے جو اللہ کے عرش میں معمول ہے جنہوں نے اللہ کے آرش کو اٹھایا ہوا ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے ان کا خوراک ہی یہی ہے ان کی عبادت ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ روئے زمین پر رہنے والے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں بخش کے اور اللہ سے ان کے لیے رحمتوں کے سفارش کرتے ہیں صرف انہیں کے لیے نہیں بلکہ ان کے والدین کے لیے بھی ان مسلمانوں کی بیویوں کے لیے بھی اور ان کے اولاد کے لیے بھی یہ شادی ہے یوں دعا گو ہے جواب گانا ہے ہمارے پرورتگار و سید رحمتن ہر چیز ہوئی ہے تیرے بخش میں تیرے رحمت میں و علم اور تیرے علم میں فرضین تابو سو معاف کر دے مفصرت ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی وہ تب اور جو تیرے راستے کے تی چلے اہم آزاب الجہیم اور اے ہمارے پرورتگار تو ان مومن بندوں کو آزاد جہنم سے بچا دیں یہ وہ دعا ہے جو حامل عرش فرشتے ایمان والوں کے لیے بہتر ہے مزید یوں بھی گویا ہے کہ نا ہمارے پرورتگار ہم اور داخل کر دے ان کو جن ناتن ایسے جنت میں ہاتھ جو سدا رہنے کے لیے نہیں لتی وہ جن کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ کیا اور صرف انہیں کو نہیں بلکہ ومن من آبا اور جو بھی نیک ہوئے ان کے والدین میں سے وہ اور ان کی بیویوں میں سے وہ ذخیریات اور ان کے اولاد میں سے ان نق انت عزیز الحکیم بے تو ہی تو ہے زبردست حکمت والا وقیم السیئات اور اے ہمارے پروردگار ان کو برائیوں سے بچائیے وبن تکس طیئات یومئذین اور جس کو تو بچائے برائیوں سے اس دن فَقَدَ رَحِمْتَ تَصِيْحَنَنْتُونَ اس پہ مہربانی کی زین کے ہو الفوز العظیم یہ ہے وہ بہت بڑی کامیابی یعنی میدان محشر میں ان کو کوئی برائی مثلا گھبراہٹ اور پریشانی وغیرہ لاحق نہ ہو اور یہ عظیم شان کامیابی صرف تیرے خاص مہربانی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے واخر الدعانا أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ إل تضعون إلى الإيمان فتكفرون چویں سپاہ سورہ مومن کے یہ دوسری رقوع ہے یہ رقو آیت نمبر دس سے لے کر آیت نمبر اکیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک وطا نے منکرین کے جہنم میں پہنچنے کے بعد جب وہ اپنے زندگیوں سے اور اپنے نفسوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور وہ اس صورت میں جیسے تفسیر در منصور میں حضرت حسن سے روایت ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم میں پہنچ کر ان کو اپنے شرک اور کفر کی اختیار کرنے پر حضرت اور افسوس ہوگا اور ان کو اپنے آپ سے نفرت ہوگی یہاں تک کہ غصے کے مارے وہ اپنی انگلیاں کاٹ کھاٹ کر کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام دیا جائے گا کہ جتنا تمہیں آج اپنے آپ سے نفرت ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کو تمہاری دنیا و زندگی میں تمہاری کفر سے نفرت تھی اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کفر کو ترا کرنے کے لئے تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے لیکن تم تھے کہ تم نے ان پیغمبروں کے باتوں پر کان تک نہیں دھرا۔ اس شریعت میں تعالی ہے ان الذين كفروا بشكوا لوگ جو مر گئے ہیں یونادونا انہیں پکار کر کہیں گے لمخت اللہ اکبر من مختکم انفسکم کہ اللہ بیزار ہوتا تھا زیادہ اس سے جو بیزار ہوئے ہو تم آج اپنے نفسوں سے ازطلعونا الیل ایمان جب تمہیں بلائی جاتا تھا ایمان کے طرف تکفروں پس تم انکار کر لیتے تھے قالو کہیں گے وہ لوگ ربنا اے ہماری رب امد تنسنا تین تم موت دے چکا ہم کو دو بر و احیائی تنسنا اور تو نے زندگی دی ہمیں دو بار ساتھ رفنا بے زنو گا بس ہم آئل ہو گئے ہیں اپنے گناہوں کے فحل خروج من بھی تو کیا کوئی راستہ ہے یہاں سے نکلنے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے اس افسوس کو یہاں بیان کرواتا ہے کہ جب ان کو کسی طرف سے بھی کوئی راستہ نکلنے کے لیے نہیں ملے گا تو پھر وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی یعنی ایک دنیا میں سے پہلے ہم مرے ہوئے تھے پھر دنیا میں تو نے زندگی دی پھر دنیا میں تو نے ہمیں موت دی اور آخرت میں زندگی دی تو دو موت اور دو زندگیاں ہوئی اور تیسری مرتبہ ہم کو پھر دنیا میں واپس بھیج گئے تاکہ ہم وہاں سے خوب نیکیاں جمع کر کے لے آئے اللہ تبارک و طرح کے احساس ہے ذائل یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے بے ان یہ اس وجہ سے دعی اللہ وحدہو کفرتم کہ جب تمہیں پکارا جاتا تھا ایک اللہ کی طرف تو تم انکار کر لیتے تھے وہی اور جب اس کے ساتھ پکارتے شریک تو تم یقین کرنے لگتے اور حکم کی خبر اب تمام تر حکم اس اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند تر ہے اللہ وہ ذات ہے یوری گم ہی جو دکھاتا ہے تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں اور وہ نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان کی طرف سے رزق اس لیے کہ زمین سے پیداوار موقوف ہے آسمان سے بارش کے برسنے پر تو گویا انسانی رزق کا بنیادی عنصر جو ہے وہ آسمان سے برسنے والا بارش ہے اس لیے اللہ نے یہاں پہ رزق کے نسبت آسمان کی طرف سے بارش ہونے نازل ہونے والے بارش کی طرف کر دی پر میں یا کرونی اور اس سے کچھ نصیحت حاصل کرتے نہیں تھے مگر وہی لوگ جو ہمارے طرف رجوع ہو ہونے والے تھے فض اللہ ویل کافر اب اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ بس تم پکارو اللہ کو خالص اسی کے بندے ہو کر اور اسی کی بندگی کرتے ہوئے اگرچہ تمہاری یہ خالص بندگی کافروں کو ناگوار گزے رسی درجۂ کے ذلع وہ لیے اونچے درجے والا مالک ہاش ذلک الروح من امره العالم یشاء وہ اتارتا ہے اپنے پیشگویدہ پیغام اپنے حکم سے جس پر چاہے من عباده اپنے بندوں میں سے کہ یوم الذی یوم التلاق تاکہ لوگوں کو اس ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ شامغون بارسون جنہیں وہ لوگ نکل کرے ہوں گے لا یفعل اللہ منہم شئ اور بھی نہیں رہے گی اللہ پر کی کوئی چیز ان سے کہا جائے گا کہ اب بتاؤ لمن الملك اليوم آج کس کی بادشاہ ہے آج آج کس کی ہے, کا ہے جو اکیلا ہے سب سے ذراور <تصفح> <اليومت جزاؤن قلو نفسن> کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث میں آتا ہے کہ جب میدان مشرق میں سب اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور میدان مشرق میں جمع ہونے والے نفرمانوں پر بھی یہ حقیقت واضح ہو چکا ہوگا کہ دنیا کے اندر ہم نے جن سے اپنے آخرت کی کامیابیوں کی امیدیں اور وابستہ کر رکھی تھی وہ تو سب کے سب ہیجتا جھوٹتا فریبتا دھوکا تھا تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ لیمان الملک اليوم آج کے دن راج کس کا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث میں آتا ہے کہ کسی طرف سے کسی کا کوئی آواز نہیں اٹھے گا دنیا میں تو بڑے نعرے لگانے والے ہیں کہ بھئی ہماری حکومت ہے ہماری راج ہے ہماری طاقت ہے ہماری اختیارات ہے لیکن اس میدان محشر میں بڑے بڑے نافرمانوں کی گردنے بھی نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوگی اللہ ہی کی طرف سے اعلان ہوگا جب کسی طرف سے آواز نہیں اٹھے گی کہ آج اسی اکیلے اللہ زوراور کے بادشاہت ہے اليوم كل کا آج کے دن بدلے دیا جائے گا تم میں سے ہر نفس کو اس کا جو کچھ اس نے کیا آج کے دن کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی ان اور حساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے یہ وہ اعلان ہے جو حساب اور کتاب شروع ہونے سے پہلے میدان مشر میں اللہ کے طرف سے کیا جائے گا اب اللہ فرماتا ہے اور آپ ان لوگوں کو خبردار کیجیے ڈرائیے یوم فتح اس نزدیک آنے والے دن سے قلوب جس وقت دل پہنچیں گے گلوں تک اور وہ اس کو دبا رہے ہوں گے میں کوئی نہیں گناگروں کا دوست وفی عہدا اور نہ ایسی سفارش کے جس کی بات مانی جائے اللہ جانتا ہے حنت کرنے والے آنکھوں کو وہ ماتوفی سدور اور جو کچھ چپا ہوا ہے سینوں میں واللہ اللہ حق اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے انصاف سے من دونہی اور وہ جو پکارے جاتے ہیں اللہ کے سوا لا یق نبی وہ فیصلہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان اللہ سمی البیر بے شک وہی اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے وہ دعوانا ان الحمد رب العالمین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 چوبیس في من من پرومن کے یہ تیسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اکیس سے لے کر آیت نمبر اٹھائیس تک کے آیتوں سے مشتمل ہے اس رکو میں اللہ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بندوں کو ایک اور انداز سے سمجھانے کی کوشش فرماتا ہے کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو ممن بنانے کے لیے کوئی زبردستی تو کرتا نہیں اللہ کی چاہت ہے کہ اللہ کی دنیا کے اندر ہر بندہ ایمان اختیار کر لے تاکہ اس ایمان کی اختیار کرنے کی بدولت اس کا آخرت محفوظ ہو جائے تو اگر دنیا میں رہنے والے انسان کو آخرت کے متعلق بیان کی گی اللہ کے باتوں پر شک ہے یا اللہ کے نافرمانیوں کی صورت میں پیغمبروں کی زبان سے جو ان کو اللہ کی طرف سے عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ان کو چاہیے کہ ذرا اس کائنات پر نگاہِ حبرت دوڑا کر دیکھ لے اگر ان کو یہ غلط فیمی لائق ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں ہم ہر طرح کے مشکلوں کا مقابلہ کر لیں گے اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس صحت مند انسان کی سوچ ہے اس کو ابھی تک بیماری کے ڈنگ نہیں لگا تب اس کو اپنے قوت کے بارے میں معلوم ہو جائے گا لیکن ان سے پہلے بڑے قوتوں والے ایسے تھے جنہوں نے بڑے نعرے بولن کیے کہ من اشد من کہ بلا ہم سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور ہے لیکن جب اللہ طاقتور ذات کی طرف سے ان پر غذب آیا تو پھر ان کی وہ قوت ان کے سامنے مکڑی کے جالا ثابت ہوئی اللہ کا احساس ہے اولم یسیرو فی الآ کیا چلے تیرے نہیں ہے یہ لوگ زمین کے اندر فین ضرور پست نظر کر دیں کئی فکان آدینہ کے کی کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا کانو من قبل کی وہ جو ان سے پہلے ہوئے کانو ہمن قوت وہ ان سے بڑھ طاقت میں وہ آسارن فی الوے اور انہوں نے نشانیاں چھوڑی ہے زمین میں یعنی اپنے طاقت اپنے قوت میں احرام نصر اس کی ایک زندہ مثال یہ ہمارے ہار ایکسلے میں جو نشانیاں ہیں گزشتہ زمانے کی قوموں کے پتنے کتنے ہزار سال ان پر ہو گزرے ہیں لیکن وہ پتھروں کی دیوار ہے کہ آج تک بھی نظیر اپنے جگہوں پہ قائم ہوتا ہے ایسے طاقتور لوگ جن کے طاقت کی نشانیاں زمین میں ان کی قوت کی مبول کی ثبوت ہے لیکن جب انہوں نے نا فرمانیاں کی تو اللہ پھر ان کو پکڑ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے وما كان من وا اور پھر بھی نہ ہوا ان کے لیے اللہ سے چھڑانے والا ذہنی کہ کہ آنے تے ان کے پاس ہمارے طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر بالبینا کے واضح نشانے لے کر تکفر و فسد انکار کیا۔ فاخذهم اللہ توس اللہ نے ان کا مؤخذہ کر دیا۔ انه القتی بشطہ بزر اور شدید العقاب سخت عذاب دینے والا۔ ولقد ارسلنا موسی بیاتتنا اور یقینا ہم نے بھیجا تھا حضرت موسی علیہ السلام کو اپنی طرف سے نشانی دے کر اور مبین اور کلی سند دے کر۔ حضرت موسی علیہ کو کلی سند معزاد کی صورتوں میں اور کلی دلائل تورات کے احکامات کی صورتوں میں یہ اللہ تبارک و نے فرعون حامان اور قارون اور ان کے دیگر اور فقاط کی ہدایت کے لیے مبوف فرمائے اللہ کے احشان ہے کہ ہم نے ان کو یہ آیتیں اور دلائل لے کر بھیجا فرعون فرعون کی طرف وہ حامان اور ہارا حامان کی طرف حامان جو ہے قرآن ایک واقعی کے حوالے سے یہ فرحون کا وزیر تعمیرات تھا اور یہ بہت ہی مقرر درجہ رکھتا تھا وزیر خاص کا اسی وسیگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاع فرمایا ہے کہ جب فروغ کو مسالۂ علیہ و اللہ کی طرف دعوت دی اور کہا کہ اس اللہ سے ڈر کہ جس اللہ کی حکومت ہے صرف زمین ہی میں نہیں بلکہ زمین کے ساتھ ساتھ آسمانوں میں تو فرعون نے اپنے وزیر سے اظہار آئے تمسخر کہا اے فرعون میرے لیے ایک اونچا محل بنا لے تاکہ اس محل پہ چڑھ کر میں کو جان کر دیکھ سکوں کا بے شک میرا خیال ہے کہ یہ غلط پہنی کر رہا ہے وقارون اور قانون کو یاد کروں یا قارون کی طرف ہم نے محبوس رمایا حرج علیہ السلام کو فقا البوں نے کہا سفر ہے فلم بلاحقائیں گے نا پر جب وہ ان کے پاس سچا پیغام لے کے ہے ہمارے طرف سے قلع طبنا النظین احمد کہا انہوں نے قتل کر ڈاک جو قوم کے ان نوجوان بیٹوں کو ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وسطیوں نے اور ان کے عورتوں کو زندہ رکھو یہ ہمدر بھی نہیں تھا بلکہ اپنے بگار اور خواہشات کی تسکین کے سامان کے غرض سے ان کو زندہ رہنے دیا اللہ کے شادی وما کے عید القاطی نے اللہ فی اور نہیں تھی تدبیر اور سادش کافروں ان کے سوائے خلقیوں کے وکال فرآ فر نے کہا ضروری چھوڑ دو مجھے اخت الموسا تاکہ میں موسا کو ماتار دوں وہ ربا اور چاہیے کہ وہ پکار دے پر اپنے رب یہ ڈھی مار لی فرعون نے اپنے کابینہ کے لوگوں کے ساتھ جب حضرت موسع کی دعوت سے لوگ مصر کے اندر متاثر ہونے لگے اور ایمان کی طرف متوجہ ہونے لگے اللہ اور رسول کے باپ کی طرف کان لگانے لگے تو پھر اون کو السلام کی یہ باتیں بڑی ناگوار گزری فوراً اپنی کابینہ کا اجلاس بتایا اور کابینہ کے اجلاس کا صدرت کرتے ہوئے اس نے پہلی جو ڈھی مار لی قوم کے لوگوں کے سامنے بڑوں کے سامنے کہ ضرور اخت اختلمسا مجھے اجازت دو تاکہ میں موسا کو قتل کر دوں ورد اور ربا اور وہ پکار کے دے کے اپنے رب کو ساتھ ہی ان لوگوں کی ہمدردیوں کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اگلا جھوٹ بولا اتنے دینا کم بے شک مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا کون سا دین تھا وہ تو خود بھی دین تھا او او ای او ای یا یہ کہ وہ کہیں پھیلا دے زمین کے اندر فساد کو تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ خود فسادی زمین کے دین احکام کے حکموں کے ذریعے اصلاح کرنے والوں کو فسادی کہتے ہیں اور ایسے کہنے والے ذرا اپنے گریوانوں میں جا کے اپنے معاملات کو دیکھیں اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کیا ان کے, ان کے معاملات ان کی زندگیاں طرز زندگیاں کیا اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق ہے وقال موسا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں پناہ مانتا ہوں اپنے رب کا اور تیرے تمہارے ربقہ بنکل یہ جی متقب د ہر ایک ایسے تکبر کرنے والے کے غرور سے لاجو یوم حساب جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا یعنی جو خدا سے نہیں رکھتا حضرت مسال سلاط والسلام کو جب ان کے مشروں کی خبر پہنچی تو اپنے قوم سے فرمایا کہ مجھے ان دمکی کی مترخ پرواہ نہیں پھر آن اکیلا تو کیا سارے دنیا کی متقبری اور جب بارین جمع ہو جائے تب بھی میرے اور تمہارا پرورتکار ان کی شر سے بچانے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے میں اپنے کو تنہا اسی کے پنا میں دے چکا ہوں وہی میرا حامی اور مددگار ہے جیسے کہ دوسری جگہ تو میں اللہ کے احشان ہے نہ اللہ نے فرمایا کہو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں سب کچھ دیکھ رہا ہوں بلا اس کی حمیت اور امداد کے بعد کسی مغرور کسی مغرور انسان کا کیا ڈر ہو سکتا ہے وہ آخر الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتغتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم چوبی سے <قَزَّابٌ> پارے سور مومن کے یہ چوتھی رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر اٹھائیس سے لے کر آیت نمبر اٹتیس تک کے پر مشتمل ہے اس رکو سے پہلے کچھ رکوات میں منکرین آخرت کے اللہ کے وحدانیت اور پیغمبروں کے رسالت کے انکار کا تذکرہ تھا اور اسی انکار کے زمن میں ان کفار نے پیغمبروں کے خلاف جو ایند اور حسد رکھا اور جس کا موقع بموقع وہ اظہار کرتے رہے یہی سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی درپیش تھا جس سے پر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خزن اور ملال ہوتا تھا آپ کی تسلی کے لیے ان مذکورہ تقریباً دو رکو میں حضرت موس علیہ سلاۃ اور فرعون کا قصہ ذکر کیا گیا ہے اس قصے میں ایک طویل مکالمہ فرعون اور قوم فرعون کے ساتھ اس بزرگ شخص کا ہے جو خود آل فرعون میں ہونے کے باوجود حضرت مسالۂ علیہ و سلام کے معجزات دے کر ایمان لے آیا تھا مگر بت مسلحت اپنے ایمان کو اس وقت تک چپا رکھا تھا اس مکالمے کے وقت اس کی ایمان کا بھی ختم اعلان کیا گیا تفاصر نے اس شخص کا نام سہیلی بتلایا ہے اور ابی کے حوالے سے برویت حضرت عبداللہ بن عباس کے اس شخص کا نام بھی بتایا گیا ہے ہزون کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قطیث میں ہے کہ صدیقین اللہ کے بندوں میں سے چند ایک ہو گزرے ہیں جن میں سے ایک حبیب نجار ہے جس کا قصہ سورہ یاسین میں ہے دوسرا رجل رجل مومن جو عالف رعول میں ہو گزرا ہے جس کا ان حیاتوں میں تذکرہ ہے اور تیسرے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ ان سب میں افضل ہے بحوالی حضرت موسلا کے خلاف رعن نے جب اپنے عزائم ظاہر کیے اپنے کابینہ یا قوم کے سرداروں کے سامنے انہیں قوموں کے ممتاز شخصیات میں یہ ایک شخص بھی تھے جو اپنے ایمان کو چپا رہے تھے جب اس نے یقینی طور پہ اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ فرعون کے عزائن موسا کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے تو اس نے اسی مجلس میں کھل کر فرعون کے رائے اور رویے کی مخالفت کی اور حضرت موسا علیہ صلاحت وسلام کو بچانے کے اس نے حت الامکان کوشش فرمائی اور ساتھ ہی ان سرداران کو پیغام موسا کی طرف متوجہ کرنے کی سائی اور کوشش بھی کی جس سے یہ مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی مجلس کے اندر اگر مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے خلاف بات ہو رہی ہو اور اس مجلس کے اندر بیٹھنے والا ایک دو یا چند افراد موجود ہو تو انہیں یہ سوچ کر چپ نہیں رہنا چاہیے کہ بے اکثریت کی رائے تو دوسری ہے بلکہ ان کو اپنے اس مجلس کے اندر اپنے رائے کا اظہار کھل کے کر لینا چاہیے اور حق کو بطور حق کو ظاہر کر لینا چاہیے باقی کوئی مانے یا نہ مانے یہ ان کا دین اور ایمان ہے, چنانچہ شاید ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون اور کہا ایک مرد مومن نے جو فرعون کے لوگوں میں سے تھا یک تم ایمان ہو جو اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اس نے کہا اتقتلون الج کیا تم مار ڈالتے ہو ایک ایسے شخص کو علیقولہ رب اللہ یہ کہ جو کہتا ہے, کہ میرا رب ہے یعنی وہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور ایک اللہ کی مان کر اس ایک اللہ کی ماننے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اس کا گنا صرف یہ ہے جبکہ اس کا صرف یہ دعویٰ ہی نہیں بلکہ وقت جا اکم وہ تمہارے پاس کلی نشانیاں لے کے آیا ہے میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے اور سنو وہ کو کازبن اگر وہ جھوٹا ہے فالحی ہی زب ہو تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا لیکن وہ کو سازقن اور اگر وہ سچا ہے یو سب کم تو پڑ جائے گا تم پر باز ہو یا عید جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا رہتا ہے ان اللہ یہ مصرف انقصا بے شک اللہ راستہ نہیں دیتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا جھوٹ بولنے والا ہوگا تو اس نے اپنے قوم پہ واضح کی اس حقیقت کو کہ اگر موسع سلاۃ السلام جھوٹا جو ہے تو تمہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود اس کا جھوٹ ہی اس کے ناکام اور نامرات بنانے کے لیے کافی ہے لیکن اگر وہ سچا ہے اور تم نے اس سچے بندے کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھایا تو جو کچھ وہ بتلاتا ہے تمہارا انکار وہ تم پر عذاب بن کر نازل ہو جائے گا تو ہر دو صورت تمہارے حق میں بہتری ہی ہے کہ تم اپنے آپ کو حضرت مساجد السلام کو ازر سے اور تکلیف پہنچانے سے باز رکھو یہاں قومی اور قوم! تمہارے راج ہے ظاہری نفل عروب تم غالب ہو زمین میں لیکن سمعین سرونا من اللہ! پھر کون مدد کرے گا ہمارا اللہ کے آفت سے انجا اگر وہ ہم پر آ قال فرعون فراؤن و فرعون بھولنے لگا ما کم میں نہیں سمجھاتا ہوں تمہیں میں اللہ ماں ارا مگر وہی بات جس کو میں بہتر سمجھ رہا ہوں سلیل اور رشاد اور میں نہیں بدلاتا تم کو مگر کا راستہ نے فرعن کے اس بات پر توجہ دیے بغیر اپنے موقف کا اظہار جاری رکھتے ہوئے وقاد الذي آمنا اور کہا اس شخص نے جو ایمان والا تھا یا قومر قوم الحضاب بے شک میں اندیشہ رکھتا ہوں تم پر گزشتہ فرقوں کے عذاب کی طرح جیسے حال ہوا قوم نوہ کا وہ اور عاد کا وسمود وہ من بعدہم اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہو گزرے ہیں وہ ملا للعباد اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا لیکن بندے ہیں کہ اپنے لیے دنیا کے اندر ہی ظلم کے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں قومنی والے تم یومت تناگ بے شک میں ڈر رکھتا ہوں تم پر اس دن کے عذاب سے کہ جس دن ہر طرف آہ اور پکار ہوگی یعنی قیامت کی یومت ولحمد گرین جس دن تم باغوں گے پھیٹ کر کر لیکن نالکم من اللہ من عاصم تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانا نہیں والا نہیں ہوگا ومن اور وہ جس کو اللہ غلطی میں ڈال پس فما نہیں اس کو بالبئی پس برابر رہے تم شک میں اس بارے جو وہ تمہارے پاس لے کے حضرت یوسف علیہ السلام تم کا اصل ملک چونکہ شام تھا لیکن وہاں سے بھائی نے بھیج کر حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام کو تاجر مصر کے بازار میں لے اور یہاں عزیز مصر نے ان کو خریدا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام سے یہاں کے باشندے متاثر ہونے لگے ان کے مرتبے اور مقام کو وہ لوگ سمجھنے لگے اور بالآخر ان کو یہاں کی حکومت عطا کی گئی تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلط کے عزت اور احترام کے خاطر وہ سارے کے سارے لوگ ان کے متخب تھے لیکن ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جن کا پھر بھی دلوں میں شک تھا کہ بھئی یہ تو مہاجر آدمی ہے پتہ نہیں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ بھی ہے یا کہ نہیں لیکن اکثریت چونکہ ان کے متخب بھی اس لیے یہ اس وقت بھی چپ رہے لیکن کی نا اور حاصل برابر ان لوگوں کے دلوں میں پوشیدہ چھپا ہوا تھا یہی وہ قوم تھی جو کہ فرعون کا قوم ہے تو سر مومن نے کہا کہ اس سے پہلے تمہارے پاس السلام بھی کھلی پیغام لے کے آئے لیکن تم نے اس بارے میں بھی شک کی حد اذا حلقا یہاں تک جب وہ فوت ہوگی تم نے کہا من ابھی رسولہ اللہ اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں بیچے گا من ہوا مصرف مرتاب اسی طرح اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتا ہے وہ جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو من الذین وہ لوگ یجادلون فی آیات اللہ جو جگڑتے ہیں اللہ کے باتوں میں بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے آتا ہوں جو ان تک پہنچی ہو بڑی بیزاری کی بات ہے یہ اللہ کے ہان بھی اور ایمان والوں کے ہان بھی کہ ذلك يتبع اللہ على كل قلب حیزہی اللہ مور لگا لتا ہے ہر ایک کے دل متکبر جبار جو غرور والا سرکشی کرنے والا ہو وقال فرعون اور فرعون کہنے لگا یا حامانی ابنگی اے حامان بنا میرے لیے سرขน ایک اونچا محل لعل ابلغ الاسباب شاید میں جاپوں تو راستوں میں اسباب السماوات الاسمانوں کے راستوں میں فأتلیع الی الٰہی الہ موسی پھر میں جا کر دیکھوں موسی کے رب کو و اننی لاحسنه کاذبا اور بیشک میرا خیال ہے اس کے بارے میں جھوٹا ہونے کی فكذا ذکرنا فرعون سوء عملہم اور اسی طرح خوبصورت کر کے دکھائے گئے تھے فرعون کو اس کے بدآماریاں اور روک دیا گیا تھا اس کو سیدھے راستے سے اس لیے کہ وہ سیدھا راستے کو قبول کرنے اس پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اور اس نے اظہار تکبر اپنے وزیر سے یہ بات کہی کہ میرے لیے ایک محل بنا دو ماں قید فرعون اللہ فی طباب اور نہیں تھی تدبیر فرعون کے سوائے تباہی اور بربادی کے وہ جو اپنے قوم کو کہہ رہا تھا کہ وما اللہ الرشاد میں تمہیں راستہ نہیں بتاتا مگر وہی کہ جو راستہ بھلائی کا ہے اللہ فرماتا ہے بھلائی کا نہیں بلکہ اللہ سے تباب فرعون کے جو خفیہ سازشی تھی جو تدابیر تھی اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے تعلیمات کے خلاف وہ تدبیریں اور سازشی ان کے لیے تباہی اور بربادی کے اسباب تھے نہ کہ بچاؤ کا سامان وآخر دعوانا ان الحمد لله رب باللہ من بسم اللہ الرحمن وقال اخرداز چوبیس میں پارے سورہ محمد کے یہ پانچ رقوف ہے یہ رکو آیت نمبر اٹھتیس سے لے کر آیت نمبر اکون تک کی آیتوں پہ مشتمل ہے اس رومی بھی اس رجل مومن کا مکالمہ مذکور ہے جو فرعون کی اس مجلس میں کھل کر اس نے جس بات کی اظہار کیا تھا جب فرعون اپنے ناپسندیدہ عزائم کو حضرت مسا علیہ سلاۃ وسلام کے خلاف ظاہر کر رہے تھے باری تعالیٰ ہے وَقَالَ الَّذِي آمَنَ اور کہا اس شخص نے جو ایمان والا تھا یا قوم اے میرے قوم میرے پیروی کرو اہدی کم سبیل رشاد میں تم کو پہنچا دیتا ہوں نیکی کے راستے پر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نیکی کا راستہ کون کون سا ہے فرعم کا جو یہ کہنا ہے کہ رشاد اس کے جواب میں مرد مومن نے کہا کہ سبیل الرشاد بھلائی اور بہتری کا راستہ وہ نہیں جو فرعن تجیز کرتا ہے بلکہ تم میرے پیچھے چلے آؤ تمہارے بھلائی کا راستہ وہ ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں یا قوم اے میری قوم انیات دنیا بے شک یہ دنیا زندگی متا یہ چند روزہ فائدہ ہے وہ ان آخرت یا دار القرار اور وہ گھر جو آخرت کا ہے وہ ہمیشہ کے رہنے کی جگہ ہے من عامل سے کی بری اعمال فلا ججزہ پس اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا اسلحہ اللہ مسلح مگر اسی کے مانن یعنی جس نے برائیاں کی وہ برائیوں کا سامنا کرے گا وہ عمل صالحا اور جس نے بھی کی بھلیاں خواب و مذکر ہو یا مومس خواب نر ہو یا مدہ مرد ہو یا عورت وہ اس حال میں کہ وہ ممن ہو فوجہ جنتون فیحا بس یہی ہے وہ لوگ کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور روز پائیں گے اس میں بغیر حساب بغیر حساب اور کتاب کے اللہ تبارک وطالعہ کے ہاں کامیابی کے لیے کسی ایسے لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو مخصوص صورت رکھتے ہوں مخصوص علاقہ رکھتے ہوں یا مخصوص زمانہ ہو ان کا مخصوص جنس ان کا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے اور وہ ایمان رکھنے والے اور ایمان کے بعد اپنے اس ایمان کے مطابق زندگی گزارنے والے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے بڑے قدر کی جائے گی وَيَا ما نجات کیا بات ہے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کامیابی کی طرف وطد روننی النار اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف یعنی میرا اور تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے میں چاہتا ہوں کہ تم کو ایمان کے راستے پہ لگا کر اللہ کے عذاب سے نجات دلاؤں اور تمہاری کوشش ہے کہ اپنے ساتھ مجھے بھی مجھے ملا کر دو کے آگ میں دھکیل دوں ایک طرف سے ایسی دشمنی اور دوسری جانب سے یہ خیر خواہی ویا اور قوم اور کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں الان بچاؤ کی طرف نجات کے طرف کامیابی کی طرف وہ تدرون اور تم دعوت دے رہے ہو مجھے تدرون تم لوگ مجھے دعوت دیتے ہو یہ اکثر کہ میں کفر کر لوں اللہ کے ساتھ وہ شریک ابھی اور میں اس کا شریف دے رہا ہوں کو لہ سلی بھی علمن جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں یعنی تمہاری کوشش کا حاصل تو یہ ہے کہ میں معذلہ اللہ اللہ واحد کا انکار کر دوں اس کے پیغمبروں کو اور ان کے باتوں کو نہ مانوں اور نادان, نادانوں کی طرح ان چیزوں کو خدا ماننے لگوں جن کے الوہیت کسی دلیل اور علمی اصول سے ثابت نہیں ہے نہ مجھے خبر ہے کہ کیوں کہ ان چیزوں کو خدا بنا لیا گیا ہے بلکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے خلاف پر دلائل قطع قائم ہے کہ ہر جگہ اللہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات اور اس کا نظام یہ انسان اور اس کے اندر رکھی ہوئی نعمتیں اور صلاحیتیں یہ میں نے پیدا کی ہے کیونکہ ہے جو اللہ کی اس پکار کے مقابلے میں اپنا نعرہ بلند کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ اس بندے مومن نے کہا وَأَنَا الى اور میں تم لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں برا رہا ہوں زبردست بچنے والے کے دور لاجر یقیناً یقیناً جس کے طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو نہیں ہے اس کے لیے بلاوا پھر دنیا نہ دنیا کے اندر اولا فرآرت اور نہ آخرت کے اندر وہ اندنا ارل اور یہ کہ ہم سبوں کو پھیر کے جانا ہے اللہ کے طرف وہ ان المسرفینار اور یہ کہ زیادتی کرنے والے وہی ہے دوزخ کے ہو اب انہوں نے اپنے سارے تقریر کو سمیٹتے ہوئے آخر میں خیخ بات, بات کہی حسر اقول الحکم تو آگے یاد کرو گے جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اور جہاں تک میرا تعلق ہے اور میرے مستقبل کا معاملہ ہے تو وہ حوالے کرتا ہوں اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کے بے بشک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کیونکہ اطمام حجت ہوگی اور ساری حقیقت کھول کر کے ان کے سامنے رکھ دی اب اس سے آگے سمجھانے کی کوئی بات نہیں رہی اس لیے آگے چل کر اس نے اپنے نصیحت کو یہ کہہ کر سمیٹ دیا کہ بھئی تم میرے ان باتوں کو یاد رکھو گے اب انجام کیا ہوا خاص آ تو آتی میں کروں پھر بچا لیا موسا کو اللہ نے ہر اس داؤ سے جو وہ کیا کرتے تھے وہ خا آل العذاب اور الٹ پڑا پھر والوں پر بری طرح کا عذاب و آگ رضون عالیہ جو دکھلاتے ہیں ان کو اشیاء صبح اور شام یعنی اللہ تبارک وطالعہ نے قوم فرعون کی بری تدبیروں کے شرسی حضرت مصالح سلاۃ وسلام کو بچا دیا مگر خود قوم فرعون بمائے فرعون کے سخت عزم میں مختلف ہوا مولائے کریم نے مومن عال فرعون کو دنیا میں اول تو عال فرعون کی ان کے خلاف تدبیروں سے بچایا جس کی تقسیم قرآن مجید میں مشکور نہیں ہے مگر الفاظ قرآن سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو قتل کرنے اور تکلیف پہنچانے کے لیے قوم فرعون نے بہت سی تقدیری کی تھی اور جب پھر قوم فرعون بمائے فرعون کے غرق ہوئی تو اس بندہ مومن کو حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ نجات دی گئی اور آخرت کا نجات تو ظاہر ہے اور اس آیات میں جو یہ بات ہے کہ فرعون آگ کے عذاب میں گرفتار ہوا کہ آگ صبح اور شام ان پہ پیش کی جاتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو عالمی برزخ میں صبح اور شام اس کو وہ مقام دکھلایا جاتا ہے جہاں قیامت کے حساب کے بعد اس کو پہنچنا ہے اور یہ مقام دکھلا کر روزانہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تجھے آخر کار یہاں پہنچنا ہے اگر یہ شخص اہل جنت میں سے ہے تو اس کا مقام جنت اس کو دکھلایا جائے گا اور اہل جہنم میں سے ہے تو اس کا مقام جہنم میں اس کو دکھلایا جائے گا یہ آیا دلیل ہے آزاد خبر کی اور حدیث کے روایات روایات متوطرہ کثرت کے ساتھ روایت اور اجماع امت اس پر شاہد ہے کہ عذاب خبر یہ برحق ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہے وہ عزت اور یہ تو دنیا میں احمد سے پہلے پہلے ان کے ساتھ کہ صبح اور شام ان پر آزاد پیش کی جائے گی وہ یوم تقوام و اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو پھر حکم کیا جائے گا آل فرعون اشد العذاب داخل کر دو فرع والوں کو سخت عذاب میں فِي النَّار اور اس وقت کو یاد رکھو جب آپس میں تم لوگ جھگڑو گے آگ کے اندر فیقو ضواف بس کہیں گے کمزور لذیذ ان لوگوں سے جو دنیا میں غرور کیا کرتے تھے ان کم تبان کی بھائی ہم دنیا میں تمہارے تابے فرمانتے فہل ام تم انصیب میں پھر کچھ تم ہم پر سے اٹھا لوگے کوئی حصہ آگ کر یعنی دنیا میں ہم سے اپنے اطاعت اور اتباع کراتے رہے جس کی بدولت آج ہم پکڑے گئے اب یہاں ہمارے کچھ تو کام آؤ آخر بڑوں کو چھوٹوں کی تھوڑی بہت خبر لینی چاہیے دیکھتے نہیں کہ ہم آج کس قدر مصیبت میں ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مصیبت کا کوئی جز ہم سے ہلکا کر دو اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے اور لذیذ تک برو کہیں گے وہ لوگ جو بڑے تھے یا جنہوں نے بڑے پیمانے پہ غرور اختیار کیا تھا کہ ان کل سی ہم سبھی تو اس میں ہیں ان اللہ قد حکم العباد یقین اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کا شکر یعنی جو دنیا میں بڑے بنتے تھے وہ جواب دیں گے کہ آج ہم اور تم سب اسی مصیبت میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں سے ہر ایک کے جرم کے موافق سزا کا فیصلہ سنا دیا ہے جو بالکل خطج اور اٹل ہے اب یہ موقع نہیں رہا کہ کوئی کسی کا کام آ سکے ہم اپنی ہی مصیبت کو ہلکا نہیں کر سکتے پھر تمہارا مصیبت کس طرح سے حل کریں گے وقال اللہ حضلت جہنما اور کہیں گے وہ لوگ کہ جو پڑے ہوں گے آگ میں جہنم کے داروہی سے کہ ادعو ربکم کہ آپ دعا کر لو اپنے رب سے یو خف آنا یومم من الزاب کہ وہ ہلکا کر دے ایک دن تھوڑا سا عذاب ہم پر سے یعنی اس وقت پھر وہ لوگ جب اپنا گناہ گار ہونا یقینی طور پہ جان لیں گے اور ان کو اپنے سرداروں کی طرف سے بھی مایوسی ہوگی تو ان فرشتوں سے درخواست کریں گے جو دوظہ کے انتظام پر مقرر کیے گئے ہیں کہ تم ہی اپنے رب سے کہہ دیں کہ کوئی ایک دن تو ہمیں چھٹی کے لیے مقرر کر دے اس عذاب میں کہ اس دن ہم پر سے یہ عذاب کچھ ہلکا ہو جائے کرے کالو وہ فرشتے کہیں گے اولم تو رسلو کم بل بئی جناب کیا نہ آتے تمہارے پاس تمہارے طرف بھیجے ہوئے تھے ہمبر کلی نشانیاں لے کر قالو کہیں گے یہ بلا کیوں نہ یعنی یہ منکر کہیں گے کیوں نہ ہمارے پاس تو دنیا میں اللہ کے بیٹی ہوئے پیغمبر اللہ کی طرف سے واضح احکامات لے کے آتے تھے قالو پھر وہ فرشتی کہیں گے فطر پھر پکارو ماں وما دعاء ال الا نا ضلال اور کچھ نہیں کافروں کا پکارنا سوائے گمراہی کے اور بٹکنے کے یعنی اس وقت جب ان کی بات نہیں مانی اور انجام کی فکر نہ کی جو فرشتے ان سے کہیں گے کہ اب یہاں کچھ کام تمہارے ہاتھ نہیں آ سکے گا جب کچھ وقت تھا کسی کام کے کرنے کا اس وقت تم نے اپنے اس ہمترین کام کی طرف توجہ نہیں دی اب وہ موقع حاصل نکل چکا کوئی ساری سفارش یا خوشامد اور امداد یہاں کسی کو کام نہیں دے سکتی وآخر جو بھی روح ہے اور یہ رکو آیت نمبر اکون سے لے کر آیت نمبر اکسٹھ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس عظم کا اظہار فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دیا ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر مسلمان اور مومن کا دنیا اور آخرت میں مدد کرنا لیکن اس کے ساتھ کہ مسلمان مشکل اور آزمائش کی گھڑیوں میں اللہ کے ساتھ اپنے وابستگی کو قائم رکھیں اور کسی حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اللہ کے حکموں پر کسی اور کی یاد اور کسی اور کے رائے کو فوقیت نہ دیں کچھ نصیحتیں ہیں مسلمانوں کے لیے اللہ علیہ ہے اِنَّا بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی والذین فی الحیات دنیا اور ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں دنیاوی زندگی میں بھی یقوم اور اس دن بھی کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے مسلمان بندوں کی مدد کرتا ہے ان کی دنیوی زندگی میں بھی اور ان کے اخروی زندگی میں بھی قیامت کے دن ان کا مدد فرمائے گا ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالی کے بے شمار بندے رسول ایسے ہوئے ہیں کہ دنیا میں مخالفین اور دشمنوں کی طرف سے ان کو بے انتہا ستایا گیا ان کو اذیت دی گئی کچھ کو شہید کر دیا گیا جیسے حضرت یح علیہ السلام زکری علیہ اللہ سلام اور بعض وہ ہیں کہ جن کو اتنا مجبور اور تنگ کر دیا گیا کہ وہ اپنے علاقے اور ملک جوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حضرت کر گئے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلت علیہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر ابن کثیر نے اب حوالے ابنی جریر نے اب جریر کی اس کا جواب دیا ہے کہ ان آیات میں جو نصرت ہے اس مراد مسلمانوں کے اور پیغمبروں کے ان دشمنوں سے کہ جن دشمنوں نے اللہ کے ان نیک بندوں کو ستایا ان سے انتقام لینا ہے کہ جب بھی ان کفار نے اور ذالم ہونے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ستایا تو اس ستانے کے بدلے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان کے دشمنوں سے انتقام لیا خواہ ان کی موجودگی میں ان کے ہاتھوں سے یا ان کے وفات کے بعد تو تمام امبی علیہ سلاد وسلام جتنی بھی دنیا میں مبوس ہوئے ان پر کسی نہ کسی حوالے سے آزمائش آئی اور ان کو آزمائش میں مبتلا کرنے والے کچھ لوگ کسی تک کامیاب رہے لیکن جب ان لوگوں نے ان پیغمبروں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہوئے سازشی کی تو پھر اللہ نے ان سازشیوں کو ان کے انجام سے ہمکنار کر دیا اسی طرح سے جن لوگوں نے حضرت احیا اور حضرت ذکر سلاۃ السلام کو شہید کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قاتلوں پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان کو ذلیل اور خار کر کے قتل کر دیا نمرود کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اعضاء میں پکڑا ہر دیسا علیہ صلاح کے دشمنوں پر اللہ تبارک و تعالی نے روم کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان کو ذلیل اور خوار کیا اور پھر قیامہ سے پہلے اللہ تبارک و کو دشمنوں پر غالے فرمائیں گے اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں ہی کے ہاتھوں زیر کیا ان کے سرکش سردار مارے گئے کچھ قید کر لیے گئے باقی ماندہ فتح مکہ میں گرفتار کر لیے گئے جن کو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا آپ کا کلمہ دنیا ہی میں بلند ہوا وہی ادیان پر غالب آیا پورے جزیر عرب پر آپ کے زمانے میں ہی اسلام کی حکومت قائم ہو ہوگی اور جس دن اگلی جو جملہ ہے اس آیات کے اندر کی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے جیسے مراد کا احمد ہے اللہ تبارک وطالعہ کا اشار ہے یوم ينفع معذرت ہم جس دن کام نہ آئیں گے ظالموں کو ان کے معذرت هم اور ان پر پتکار ہے ولا هم سوء ولاحمسداغ اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانا ہے قیامت کے دن یہ لوگ عزر و معذرت کریں گے اللہ تبارک بتالا کہ ہاں لیکن اس وقت ان کے یہ عزل معذرت ان کی لیے کوئی دستگیری کی باعث نہیں ہوگی اور نہ ان کے اس طرح کے عذر معذرت کو قبول کیا جائے گا وہ لخت موسن خدا اور ہم نے دیا تھا علیہ سلاۃ والسلام کو ہدایت وا رسنا اور ہم نے وارث بنایا بن سعید کو الکتاب کی تھا کا. کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکموں پر خودی کار بن رہے ہیں ان پر ایمان رکھے ان کی حفاظت کریں اور ان کتابی احکامات کو دوسری لوگوں تک پہنچائیں اللہ تبارک وطلیٰ نے فرمایا حیزہ حدن کہ اس کتاب کے اندر سمجھانے کے باتی تھی وَسِقْرَوْ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اور اس میں خیخواہان نصیحت تھی عقل مندوں کی کہ ہر سرہ بے عقل بندہ جو اس زمانے میں ہو جس نے فرعون کے ظلم اور ستم کے بعد اس کے دنیا کے اندر ہی تباہی کو دیکھا ہو کہ کیا اس کے لیے فرعون کی زندگی اور اس کے مقابلے میں حضرت موسل صلاحت السلام کو دی ہوئی کتاب میں واضح سے سمجھنے کے لیے آپ صبر کیجیے ان نواب اللہ حکم بے اللہ کا وعدہ برحق ہے غسط اور آپ استغفار کیجیے اپنے گناہوں کے لیے وسبح بحمد بے حمبے ربک اور آپ تاکہ بیان کیجیے اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ بناشی یہ بل صبح اور شام یعنی کسرت کے ساتھ کثرت کے ساتھ اندین بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے باتوں میں بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو انفی سدور نہیں ہے مگر ان کے دلوں میں غرور میں ہوں یہ کبھی نہیں پہنچیں گے اس تک یعنی یہ لوگ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل توحید اور کتب سماویہ اور اس کے پیغمبروں کے معجزات اور ہدایت میں خواہ ہوا جھگڑا کرتے اور بے صنعت باتیں نکال کر حق کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ حجت اور دلیل نہیں نفل واقعہ ان کھلی ہوئی چیزوں, چیزوں میں شک اور شبہ کا موقع ہے یہ لوگ محض غرور میں مبتلا ہے اور ان کا وہ غرور ہی مانی ہے ان کے لیے کہ حق کے سامنے ان کے گردن جھک اور پیغمبر کا اعتباہ کریں وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں چاہتے یہ ہے کہ پیغمبر سے اوپر ہو کر رہیں یا کم از کم ان کے سامنے جھکنا نہ پڑے لیکن یاد رہے کہ وہ اس مقصد کو کبھی نہیں پہنچ سکتے یا پیغمبر کے سامنے سر اعتان جھکانا پڑے گا اور نہ سخت ضلعت اور رسوائی کے سوا کوئی چارہ نہیں اللہ کا ارشاد ہے بلّ پنام مانگی اللہ کا انہو نبو ہوبصیر بے بشک وہی سنتا اور دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ کہ وہ ان مجاجدین کے خیالات سے بچائے اور ان کی شر سے محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاد ہے لخل السماوات والارض البتہ پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا اکبر من خلق الناس وہ بڑا ہے لوگوں کے بنانے سے اکثر اللہ صحم لیکن لوگوں میں سے اکثریت وہ ہے کہ جو جانتے نہیں ہے یعنی بظاہر مادی حیثیت سے آسمان اور زمین کے عظمت اور جسامت کے سامنے انسان کی کیا حقیقت ہے لیکن مشقین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا وہی اللہ تبارک مطالعہ کے ذات قدوس ہے پھر جس نے اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا, کیا؟ اس کے کی لیے ان آدمیوں کا پہلے بار پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے والا کیا مشکل ہوگا شد بلا ہے وہ <وَالْبُصِير> برابر نہیں ہے عمد اور, آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سول خاتے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور نابدکار قریب کرون تم نے بہت کم ہے جو اس سے نصیحت کا حاصل کرتے ہیں یعنی ایک اندھا جسے حق کا سیدھا راستہ نہیں نظر, نظر نہیں آتا اور ایک آنکھوں والا جو نہایت بصیرت کے ساتھ سوات مستقم کو دیکھتا اور سمجھتا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں یا ایک نیکوکار مومن اور دوسرا کافر بدکار کیا ان دونوں کا انجام ایک ہونا چاہیے اللہ کا ارشاد ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا ان سات آتی بفیحا بشک قیامت نے آنی ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں وجہ چن اکثر نہ صدائی لیکن لوگوں میں سے بہت سارے ہیں وہ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے انکار کرتے ہیں ناممکن سمجھتے ہیں حالانکہ قیامت کوئی ناممکن نہ نہیں اللہ تبارک بالا نے اس سارے کائنات کو اگر آدم سے وجود بخشا ہے بغیر کسی کی مدد کے اور اس سارے انسانوں اور سارے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اس ذات کے لیے یہ کون سی مشکل ہے کہ ان کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیں اس میں کون سی مشکل بات ہے سمجھنے کی اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو بے بےشمار ظلم کرنے والے ہو گزرے ہیں دنیا تو چونکہ سزا کی جگہ نہیں ہے وہ بے شمار ظالم دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اگر گرفت میں آ بھی جائے تو ان کے مظالم اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو سزا دے کر بھی ان کے ان ظلموں کا داستان ختم نہیں ہوتا تو پھر ان کو سزا کیسے دی چاہیے اور کیسے دینا ان کو ممکن ہے دنیا کے اندر اس لیے اکر بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس دن میں ظالموں کو ظلم دے دے دے دیا جائے اور وہ ظلم بھی جو انہوں نے دنیا کے اندر کیے جتنے لمبے ان کے داستانے ہیں اور جتنے وسیع ان کے پیمانے ہیں اسی حساب سے کم از کم ان ظالموں کا بھی حساب ہونا چاہیے اور ظاہر بات ہے کہ یہ دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے اور اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص ظلم کے ساتھ اگر دنیا میں چار بندوں کو قطر کر لیتا ہے بے گناہ تو ایسے ظالم میں پہلے تو گھر میں نہیں آتے اور اگر آ بھی جائے حکومت ان کو پکڑ لے تو کیا کرے گا حکومت زیادہ سے زیادہ اس کو سزائے موت دے دے گا تو اس کی وہ ایک جو سزائے موت ہے وہ تو ایک کا بدلہ ہوا اگر اس نے پانچ بندے مارے ہیں تو وہ باقی چاروں کا بدلہ کہاں سے پورا کیا جائے گا ان کے رشتہ داروں سے تو نہیں کیا جاتا اور نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ شریعت اجازت دیتا ہے تو کیا وہ باقی مفت میں چلے یہ یقین نہیں اسی لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا دن ہو کہ جس میں ظالم کو اس کے ظلم کا پورا پورا حساب دینا پڑ جائے اور وہ آخرت ہی ہو سکتا ہے کہ جس میں ظالم کو ظلم کا بدلہ دینے کے باوجود موت نہیں آئے گی وہ پھر بھی زندہ رہے گا وقال اور ربو اور کہتا ہے تمہارا رب کہ مجھ کو پکارو استجب رقم میں تمہارے پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں ان الین بے شک وہ لوگ یس جو تکبر کرتے ہیں میرے بندگی سے جہنم و اب داخل ہوں گے جہنم کے اندر و خوار ہو کر اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے کہ میرے ہی بندگی کرو کہ اس کی تمہیں میں بدل دوں گا اور مجھے سے مانگو کہ میں تمہارے اس مانگے ہوئے مرادوں کو پورا کروں گا اور تمہارے مانگنے کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاؤں گا بندگی کی شرط ہے اپنے رب سے مانگنا نہ مانگنا غرور ہے اور اس آیا سے معلوم ہوا کہ اللہ بندوں کے پکار کو قبول کرتا ہے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے سامنے اپنے مراد کے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے ان کہ میں ان کے ہاتھوں کو خالد اٹھا دوں الحمد للہ جسم اللہ روشن روح اللہ جو پارے سورہ ساتو کی یہ روت نمبر اکسٹھ سے لے کر آیت نمبر ان انتر تک کی آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک کے انعامات کا تذکرا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بلا تفریق اپنے سارے بندوں کے کیے جسے گزشتہ روپوں میں اللہ کے ایک خصوصی انعام کا ذکر تھا اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر اپنے مسلمان بندوں کے لیے نصرت اور مدد کو لازم کر دیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور احسان کا بھی ذکر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے مانگے ہوئے مرادوں کو ضرور قبول کرتا ہے ان کے دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے بشرطے کہ وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مرادوں کو ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے مانگے کہ جو آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے اور جو آداب حضول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائے ہیں اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمومی نعمتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ نے سارے انسانوں پہ کیے کہ ان پہ غور و فکر کر کے انسانوں کو تو بلا تفریق بغیر کسی لمبے سوچ اور فکروں میں پڑھنے کی فوری طور پہ اللہ کی کبریائی کو تسلیم قبر کر کے اس کے سامنے سارے تسلیم خم کر دینا چاہیے جنانچہ شادی تعالیٰ ہے اللہ اللہ ہے یا جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات لتسکنو فیہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو وہ نہ اور اس نے بنایا ہے تمہارے لیے دن دیکھنے کو رات کو ٹنڈا اور تاریخی میں عموماً لوگ سو جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں جب دن ہوتا ہے تو تازہ دم ہو کر اس کے اجالے میں اپنے کاروبار زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں اللہ تبارک کو اطالعہ کا احسان ہے کہ یہ میرے احسانات ہیں بندوں کے اوپر ولاکن اکثر اللہ سے بیش کروں لیکن لوگوں میں سے اکثریت وہ ہے جو حق کو نہیں مانتے حق کو قبول نہیں کرتے یعنی اپنے جو حقیقی منعم ہے انعام کرنے والا اللہ کے ساتھ ہے اس کے حقوق کو یہ پہچاننے کو کوشش نہیں کرتا اور اگر اس کے علم میں آ جائے تو یہ اس سے پہلے تو کرتے ہیں ذہم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے خالب الشع یہی بنانے والا ہے ہر چیز کا لا بندگی نہیں اس کے سوا فن تو پس تم کہاں مارے مارے کرے جا رہے ہو رات کے اور دن کے نعمتیں اسی کی طرف سے مانگتے ہو تو بندگی بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے اس مقام پر پہنچ کر تم کہاں بٹک جاتے ہو کیوں مالک حقیقی کو چھوڑ دیتے ہو کہ زندگی اور زندگی کی خوشیاں عطا کرنے والا تو کسی ایک کوئی ایک ہے اور تم سارے نیاز کسی دوسرے کے سامنے چکا دو سارے کائنات اور کائنات میں نعمتیں پیدا کرنے والا تو کوئی ہو اور تم اس کو مانگنا کسی دوسرے سے شروع کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ شاد ہے کئی افق الزین کانو با یا اسی طرح گھیرے جاتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے آیاتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ اللہ وہ ذات ہے زیادہ نقم العرود قرارن جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ فرارن ٹھہرنے کی جگہ یا ٹھہرنے کے قابل یا ٹھہرا ہوا حالانکہ زمین کے نیچے پانی ہے اور اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت اس زمین کو جھولنا چاہیے ہر وقت اس کو حرکت میں رہنا چاہیے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے اس پہ پہاڑوں کے اس زمین کو اس قابل بنایا کہ یہ انسان آرام کے ساتھ اس زمین پر قرار پکڑ سکیں ٹھہر سکیں آباد ہو سکیں وہ سما ادین اور آسمان کو بنایا چپ اور اس نے صورت ہی بنائی تمہاری فا تو کیا ہی اچھی صورت ہی بنائی وہ من کم منت اور تمہیں روزی دی ہے رب یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے فتبہ رقبہ رب العالمین سو بڑی برکت ہے اللہ کے جو رب ہے سارے جہان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سمیت جانوروں کو بھی ان کے حیثیت کے مطابق ایسے بے نظیر صورت یا فرمائی ہے کہ اس پر انسان کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکتا کہ بے یہ صورت ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے یا اگر ایسے کی بجائے ایسے ہوتا تو زیادہ خوبصورت ہوتا وہی زندہ رہنے والا ہے لا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ہوا مگر وہی اسی کو پکارو دین خالص اسی کے بندگی کرتے ہوئے الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو پرورتار عالم ہے کمالات اور خوبیاں سب وجود حیات کے تابع ہیں جو حل اطلاق ہے وہی عبادت کا مستحق ہے اور تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک وہی ہے اس لیے وہ الحیوں کے بعد الحمد رب العالمین فرما کر جیسے کہ پہلے آیت میں نعمتوں کا ذکر کر کے پھر فرمایا گیا فتح اللہ رب العالمین تو اسی طرح حی کے بعد رب العالمین میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہی سارے جہان کا رب ہے جو اللہ کا صفت لگتا ہے یعنی ہمیشہ سے زندہ دوسروں کو زندگی عطا فرمانے والا قل کہہ مجھے منع کر دیا گیا ہے ان تو اللہ جن کو تم پکارتے رہتے ہو اللہ کے سور لمبا جا تو میں ربی جب پہنچ چکی میرے پاس کلانی میرے رب کی طرف سے وہ عمر اور مجھے حکم دیا گیا ہے اَنْ اُسْلِمَ عَلِ رَبِّ یہ کہ میں سرِ تسلیم خم کرتوں رب العالمین کے سامنے میں اسی کے فرما برداری اختیار کرلوں جو پروردگار عالم ہے یعنی کھلی نشانات دیکھنے کے بعد کیا حق ہے کہ کوئی آدمی اللہ واحد کے سامنے سرِ عبودیت نہ جگائے اور خالص اسی کا تابع فرمان نہ ہو وَالَّذِيَ اللَّهُ وَوْ ذَاتَ ہے خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِنِ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے. یعنی تمہارے باپ حضرت آدم کو سمم من نسف اور پھر نسخے سے یعنی باقی آگے جو نسلی انسانی ہے اس کو پانی کی ایک بوند یعنی خطرہ منی سے پیدا کیا سمم من عال پھر جمے ہوئے خون سے یعنی ابن آدم کے اصل ایک پانی کی بوند اور قطرہ ہے پھر آگے چل کر اس کو جمع ہوا خون کا صورت عطا کیا گیا سما یو خرجم پھر وہ تم کو نکالتا ہے ایک بچے کی صورت میں سمنی تبلگو اشد پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے پوری زور کو اپنی جوانی کو سمانی تو کن پھر جب کہ تم ہو جاؤ گھوڑے اور من کم اور بات تم نے سے وہ ہے کہ جو وفاقہ جاتے ہیں من قبل جن ہی وربل اجنم اور تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے اسواد مقرر کو. اللہ تبارک و نے ہر دنیا میں پیدا ہونے والے کے لیے اس کی دنیا سے جانے کا ایک وقت مقرر کیا ہے تو ہر ایک اپنے اس وقت مقررہ پر پہنچ کر پھر وہ دنیا سے کھوج کر جاتا ہے وہ وقت مقررہ کسی کے بچپن میں آتا ہے کسی کی جوانی میں آتا ہے اور کسی کے بڑھاپے میں آتا ہے تاخیر اور تاکہ تم اس سے کچھ عقل حاصل کرو خضر شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سوچو اتنے حالات اور ادوار تم پہ گزرے ممکن ہے ایک حال اور بھی گزرے اور, اور وہ ہے مر کر جینے کا آخر اسے کیوں محال سمجھتے ہو تم پہ یہ حالات گزرے ہیں کہ پانی سے خون کی صورت میں ایک حالات پھر خون سے جمے ہوئے گوشت کی صورت میں دوسرے حالات پھر اس بے جان گوشت کے ٹکڑے کے اندر روح کا پڑ جانا یہ ایک اور حالات پھر عالم ارواح و... سے پھر عالم دنیا میں آنا یہ ایک اور حالات اور پھر عالمی دنیا میں آ کر بچپن سے جوانی کا ایک حالت پھر جوانی سے بڑا کا دوسری حالت اور پھر بڑھاتے سے دنیا سے کوچ کر جانے کا یہ ایک اور حالات یہ سارے مراحل دیکھتے ہوئے انسان اگلے مرحلے سے انکار کیوں کرتا ہے کہ جو دنیا سے بوڑھا ہو کر میں گیا ہوں یا دنیا سے جو موت کے ذریعے مجھے اٹھا لیا گیا ہے مجھے اگلے میں پھر زندہ کیا جائے گا یہ گزشتہ تمام مراحل کا تصدیق اس کے آنے والے مرحلے کے لیے بنیاد ہے اس کے لیے دریل ہے اللہ تبارک و طال کا احساس ہے ہو الدی اللہ وہ ذات ہے یو ہی جو زندہ کرتا ہے وہ یمید اور جو مارتا ہے فیضا فبو امرن پھر جب وہ حکم کرتا ہے کسی کام کا का, فنما یقور الحو بس بے شک وہ کہتا ہے اس کام کے بارے کن ہو جا ف پس ہو جاتا ہے اس کے قدرت اس کے قدرت کاملا اور شان کن فیقون کے سامنے کیا یہ مشکل ہے کہ موت کے بعد دوبارہ دوبارہ تمہیں زندہ کر دے ہرگز میں اس لیے کہ اللہ وحدہ وحد بلا شریف کے لیے اس انسان کے دوبارہ پیدا کرنے اور اس کائنات کو دوبارہ وجود میں لانے کے لیے کسی بڑے پھوٹ کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ یہ سارا کائنات انسان کے طرح اللہ کا مخلوق ہے جس طرح اللہ نے اپنے مخلوق میں سے انسان کو اپنے کچھ حکموں کا مخاطب بنایا ہے اور اس سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ یہ کام کیے جائے اور یہ یہ امور اختیار نہ کیے جائے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ضرورت مند اللہ کی کائنات میں سارے مخلوق ہیں پھر اس انسان کو تو ایک گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس کے آزمائش کی خاطر کہ بھائی یہ اگر چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کر لے دنیا میں وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے نافرمانیوں اور اللہ کے حکموں کے خلاف کرنے سے ناراض ہوتا ہے لیکن دنیا اور یہ سارا کائنات کیونکہ اس انسان ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس لیے ایک گناہ اللہ نے اس انسان کو دنیا میں اختیار دیا ہے اس کے امتحان کے لیے لیکن جو دوسری مخلوقات ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے ایک لمحے کے لیے بھی سرتابی نہیں کرتے غرور نہیں کرتے پہلو ہی اختیار نہیں کر سکتے اور گرامت کے دن جس طرح یہ انسان اللہ کے سامنے ہر حال میں جواب دہ ہوگا اور اس کے پاس سوائے جواب دہی کی اور کوئی چارہ نہیں ہوگا اسی طرح اس سارے کائنات کے اللہ کے حکموں کے ماننے کے سوا اور کوئی کار چار نہیں ہے تو اللہ اپنے اس کائنات کو جب حکم دے گا کہ بھائی ہو جا فیقون پر سے خود بخود ہو جائیں گے اس کے لیے کوئی ماہرین تیار نہیں کرنے پڑتے اور نہ کوئی فوج بنانی پڑتی وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالميكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أظن فر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون شوفي بسطار سورة مومنكي آیت نمبر انہتر سے لے کر آیت نمبر اناسی تک کے آیاتوں پہ سورہ مومن کے یہ آٹھواں رکو مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے روز محشر کے کفار کے ساتھ پیش آنے والے حالات کو بڑے کھول کے بیان فرمایا ہے تاکہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کو آخرت کے ان مراحل کے بارے میں کوئی غلط ذہن میں نہ رہے جو انہی دنیا میں رہنے والے انسانوں میں سے باغوں کو ان کے اعمال کی کمزوریوں کی وجہ سے پیش آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی یہ باتیں کھول کے اس وجہ سے بیان فرماتا ہے تاکہ انسان اپنے آخرت کے بارے میں کھلے دل اور دماغ کے ساتھ فیصلے کر سکیں کہ وہ اپنے لیے کون سا آخرت چاہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی حجت بازی نہ کر سکیں کہ پرورتگار ہمیں تو اس بارے میں بتایا نہیں کیا تھا اس ہے کیا تو نہیں دے گا ان لوگوں کو یو جادی لو نہیں آیا جو بحث اور مباحثوں میں الجھے ہوئے ہیں اللہ کے باتوں میں اللہ یوسرف وہ کہاں پہرے جا رہے ہیں اللہ تبارک بتا دا کہ کلام میں اللہ کے قرآن میں انسان کے جس زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یعنی آخر وقت اور اس انسان کے دنیا سے کوچ کرنے کے بعد کے جو مراحل ہے یہ وہ ہے کہ جو انسان دنیا میں رہنے والا ہے یہ ان حالات کو ان مراحل کو اور ان حقائق کو اپنے کسی موجود ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے ان مراحل کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتوں پہ یقین کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ جو آخرت کے متعلق اللہ کے بیان ہونے والے باتوں میں باعث کرتے ہیں تو یہ بے چاہ باعث ہے اس لیے کہ یہ آخرت کو مانتے نہیں ہے تو پھر آخرت کے بارے میں اللہ کے بیان کردہ باتوں میں یہ کیوں ارجن میں پڑے ہوئے ہیں کتاب وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جٹلایا وہی نا ارسلہ رسولنا اور اس کو کہ بے جا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ سسو سو جلد ہی یہ لوگ جان لیں گے یعنی جن کے اس اور انکار کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب انہیں معلوم ہو جائے گا از فی آنا جب تو پڑیں گے ان کے گردنوں میں وہ زنجیریں یوس حبوم جب انہیں گسیٹ جائے گا فلحمیم کھولتے ہوئے پانی میں سم مہن اور یس جلوم پر آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا یعنی دو دخ میں کبھی جلتے پانی اور کبھی آگ کا عذاب دیا جائے گا سومل ہوں کر ان سے کہا جائے گا ائی نما کن تم تشریق کہاں گئے وہ جن کو تم اللہ کا شریک بتلاتے تھے من اللہ, اللہ کے سوا آلو کہیں گے وہ غلو اللہ وہ گم ہو گئے ہم سے بلم بل ند من قبل بلکہ ہم نہ تھے پکارنے والے اس سے پہلے کسی بھی چیز کو اب وہ دنیا میں اپنے اپنائے ہوئے عقیدوں کا انکار کر لیں گے سزا کے یوسل اللہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتا ہے منکروں کو کہ دنیا میں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا آخرت میں وہ اپنے دنیاوی زندگی کا انکار کریں گے لیکن جس طرح دنیاوی زندگی میں ان کے اللہ کے احکامات کے انکار کی وجہ سے کوئی فائدہ ان کو نہیں مل سکا اسی طرح سے آخرت کے انکار کی وجہ سے جو ان کی دنیاوی زندگی میں کی ہوئی اعمال ہے اس انکار کبھی ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا زالکم بما کنتم تفرخون فی الارو یہ ہے بدلہ اس کا جو تم اطراح دیا کرتے تھے زمین میں بغیر الحق ناحق و بما کنتم تمرخون اور یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ تم اکر کیا کرتے تھے انہیں دیکھ لیا کہ نہب غرور اور تکبر کا انجام کیا ہوا ادخلو ابواب میں جہنم خالدین داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے صدا رہو اس میں رہو فطح المتبرین سو کیا برا ٹکانا ہے غرور کرنے والوں کا بے شک اللہ کے وعدے پر حق ہے سچ ہے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ کا با <نَعِدُهُم> پھر اگر ہم بکرائیں آپ کو وہ جو ہم نے ان سے وادی کر سکتے ہیں اونا تو یا ہم آپ کو فوت کر دیں آپ کو قبض کر لیں سائلین یور بس ہماری ہی طرف ان سب نے لوٹ کے آنا ہے یعنی اللہ نے ان کو عذاب دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ یقینا پورا ہو کے رہے گا ممکن ہے کہ وعدہ آپ کی موجودگی میں پورا ہو جیسے کہ بدر میں اور فتح مکہ میں اللہ نے ان کے ناپسندیدہ عزائوں کو ناکامیوں سے امکنار کر دیا یا آپ کے وفات کے بعد باہر یہ ہم سے بشکر کہیں نہیں جا سکیں گے سب کا انجام ہمارے قدرت میں ہے اس زندگی کے بعد عذاب کی تکمیل اس زندگی میں ہوگی چھٹکارا کسی صورت ممکن نہیں ہوگا قبل کا اور یقیناً ہم بھیج چکے ہیں من علیق بعض ان میں سے وہ ہے کہ جن کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کی اور من نقص علائق اور بعض وہ ہے کہ جن کے حالات اور واقعات ہم نے آپ سے بیان نہیں کی یعنی بعض کا تفصیل ہاتھ سے بیان کیا بعض کا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور کسی رسول کے بس میں یہ نہیں ایاتیہ بیات یہ کہ وہ از خود کوئی نشانی لے کے aaye الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے یعنی اللہ کے سامنے سب عاجز ہیں رسولوں کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ جو معجزہ چاہے وہ دکھلا دیں صرف وہی نشانہ دکھلا سکتے ہیں جس کی اجازت اللہ تبارک و کے کی طرف سے ہو۔ فاذا جاء امر الله قضى بالحق پھر جب آیا اللہ کا فیصلہ پھر ان کے درمیان فیصلہ ہوا انصاف سے وہاں سے لیکن مبتلون اور نقصان میں پڑ گئے وہاں جھوٹ بولنے والے یعنی جس وقت اللہ کا حکم پہنچتا ہے رسول اور ان کی قوموں کے درمیان منصفانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس وقت اللہ کے رسول اور مومن سرخرو اور کامیاب ہو جاتے ہیں اور بادل پرستوں کے حصے میں ذلت اور نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں آتا وآخر الدابانا أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلوا چوبی سے پارے سورہ مومن کے یہ یہاں اور آخری رقو ہے اس سورت کا جو کہ آیت نمبر انسی سے لے کر آیت نمبر چھیاسی تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و وطالعہ ایک مرتبہ پھر اپنے بندوں کو دعوت غور اور فکر دیتا ہے کہ میرے بندوں انسان کے یہ دنیاوی زندگی انتہائی قہم کی ہے یہ غلط شکروں میں اور محض خیالات اور تصورات کے دنیا میں رہ کر نہیں گزارنی چاہیے بلکہ اس زندگی پر انسان کے آخرت کے نہ ختم ہونے والے زندگی مقوف ہے اور یہیں سے وہ زندگی بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے اس لیے اپنے اس نہ ختم ہونے والے زندگی کے بنانے کے لیے کچھ کر گزر جاؤ تاکہ ان اعمال کے ساتھ اللہ اپنا فضل و قرم بھی شامل حال کر کے تمہیں کامیابیوں سے امکانات کر دے چنانچہ شرب اللہ جی اللہ وہ بنا دیے لکم الامہ تمہارے لیے چھپائے کبو منہا تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوالین کرو منہا تا کلوم اور ان میں سے بعض کو کاتے ہو وہ لکوم فی اور تمہارے لیے ان چھپائیوں میں منافع ہو دیگر فائدے بھی ہے ولی تبلوگو اور تاکہ تم پہنچو الی ہاں ان پر چڑھ کر اپنے کام کو فی جو تم دلوں میں ٹھان لیتے ہو وہ اور ان پر وادن اور کشتیوں پر خشکی یعنی میں جانوروں کی بھیڑ پر اور دریا اور سمندروں میں کشتیوں پر لدے پہ ہو یوری کم آ جاتی اور وہ دکھلاتا ہے تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں فَأَيَّ آيَةِ اللَّهِ تم کے رون پسم اللہ کے کون سے نشانی کا انکار کرو گے یعنی اس قدر کلی نشان دیکھنے پر بھی آدمی کہاں تک انکار کرتا چلا جائے گا اور ابھی کیا معلوم اللہ اور کتنی نشانیاں دکھلائے گا فلن یسی روپے کیا وہ پیرے نہیں ہیں زمین میں فیئن ضرور بس کے دیکھے من کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے ہو گزرے ہیں تانو اکثر جو زیادت تعداد میں ان اشد قوت اور بڑھ کرتے طاقت میں الارض اور ان لوگوں نے نشانات چوڑے ہیں زمین میں یعنی اپنے طاقت قوت شان و شوکت کا لیکن فما افنا پھر کام نہ آیا ان کی طرف سے ماکامی یکسیپون وہ جو وہ دنیا کی زندگی میں کماتے تھے یعنی پہلے بہت قومی ہو گزری ہے جو جتے میں زور و قوت میں ان سے بہت زیادہ آگے تھی اور انہوں نے زمین پر اپنے طاقت اور ذہانت شان و شوگت کے کئی یادگاریں اور نشانیاں چونی ہے لیکن جب اللہ کا عذاب ان پہ آیا تو ان کا وہ زور اور طاقت ساز و سامان ان کا کچھ کام نہیں آ سکا فَلَمَّا جَعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ پھر جب پہنچے ان کے پاس ہمارے رسول بالبیناتِ کھلی نشانے لے کر فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ تو لگے اس پر جو ان کے پاس تھی خبر یعنی اپنا جو محدود علم تھا وہ انہی اپنے محدود علم پر ناظر رہے اور پیغمبر کے تعلیمات اور پیغمبر کے زبان سے بیان ہونے والے احکامات سے انہوں نے انکار کر دیا تو وہ ہر کبھی ہم قانونی سے پھر الٹ پڑا ان پر وہ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یعنی وہ جو معاش اور مادی ترقیات کا جو علم ان کے پاس تھا اور جن غلط عقیدوں پر دل جمائے ہوئے تھے اس پر اطراتے رہے اور امبیا علیہ السلام کے علم اور ہدایت کو حقیق سمجھ کر مذاق ان کا اڑاتے رہے آخر ایک وقت آیا جب ان کو اپنے ہنسی مذاق کی حقیقت کھلی اور ان کا استحضاء اور خود انہی پر الٹ پڑا کہ خود وہ مذاق کے مستحق قرار پائے کہ اللہ نے علم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعوری کامل دیا اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے اللہ کا پیدا ہوا وسیع کائنات سامان عبرت کے طور پہ ان کے سامنے موجود رہا خود ان کی وجود کے اندر ایسے بے شمار رونما ہونے والے حالات تھے واقعات تھے جن کو یہ دیکھتے رہے لیکن پھر بھی ان کا توجہ ادھر نہیں جاتا رہا کہ بھی کون ہے وہ کہ جو اس کائنات کا خالق اس کا نظام چلانے والا ہمیں پیدا کرنے والا اور ہماری وجود کے اندر تغیر اور تبدل کرنے والا لما رعو بحسنا پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو کالو پھر کہنے لگے آ منا کہ ہم ایمان لے ہیں اللہ پر وحدہ ہو جو اکیلا ہے وہ اور ہم نے چھوڑ دیا ہے بیما کن ہی مشکین ان کو جن کو ہم اللہ کے شریک بتلا دیتے یعنی جس وقت آفت آنکھوں کے سامنے آگی اور آزادی الہی کا معائنہ ہونے لگا تب ہوش آیا اور ایمان اور توبہ کی سوچی اب پتہ چلا کہ اکیلے خدا بزرگ ہی سے کام چلتا ہے جن حسیوں کو اللہ کے درجہ دے رکھا تھا ہم نے سب آج اور بیکار ہے ہمارے سخت نادانی اور گستاخی تھی کہ ان چیزوں کو ہم نے تخت خدا پر بٹائے رکھا فلم دل نہ ہوا کہ کام آئے ان کو ان کے ایمان دانا لما لمبا اور جس وقت انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا اب اور تقسیر کا اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ایمان اور توبے کا وقت گزر چکا عذاب دے لینے پر عذاب دیکھ لینے پر تو ہر کسی کو بھی اختیار یقین آ ہی جاتا ہے مگر یقین موجب نجات اس وقت ان کے لیے وہ ثابت نہیں ہوگا اسی لیے کہ اصل یقین وہی فائدہ مند ہیں کہ بند اپنے ذات سے بالا ہو کر اللہ کے باتوں پر اعتماد کرتے دوسری جگہ اللہ تبارک وطالعہ کے ارشاد ہے سورا کے اس رکوں کے لہو گزرا ہے وليست کہ اللہ تبارک وطالعہ ان لوگوں کے توبے کو قبول نہیں کرتا جو جان بوجھ کر برائیاں کرتے رہے شعوری طور پر برائی کو برائی جان کر اللہ کی ناراضگی سمجھ کر پھر بھی وہ کرتے رہے یہاں تک کہ جب موت آ جائے تو پھر کہیں کہ اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور ان لوگوں کا توبہ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے کہ جو لوگ کفر پر دنیا سے چل جائے اور آخرت میں پھر کہیں کہ اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں سننا تو اللہ, اللہ کا یہ وہی طریقہ ہے قد خلط کی عبادی ہی جو چلا آ رہا ہے اس کے بندوں میں یعنی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ ایک ضابطہ مقرر کیا ہے وہاں سے را ہونا اور نقصان میں رہے وہاں پھر اللہ کا انکار کرنے والے یعنی ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ اول انکار اور استحزا سے پیش آتے تھے پھر جب عذاب میں پکڑے جاتے اس وقت شور مچاتے اور اپنے غلطیوں کا اعتراف کرتے اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس بے وقت کے توبہ کو قبول نہیں فرماتا آخر منکرین اپنے جرائم کے پاداش میں خراب اور برباد ہو کر رہ جاتے ہیں الحمد رب العالمین